السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے ڈوں گا مرغز رحمانیہ مسجد بورا بیر کراچی ان الحمدللہ. ان الحمدللہ منفا دیا لائق تکلیق اور قابل کرام برادران اسلام حاجرین کرام یہ امت مسلمہ جس سے نسبت اور شخولیت کا شرف مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ادا فرمایا ہے یہ امت مسلمہ میں شامل ہونا اور امت مسلمہ کا فرد ہونا یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے الحمدللہ الحمد للہ اللہ حدانہ لہٰذا مماک اللہ حدان اللہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس کی حمل و تنا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو جیسے دوسری دنیا اسلام سے محروم ہے ہم بھی ویسے بھی ہوتے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور امت مسلمہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے تم تم خیرا اماں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بہترین امت بناتا تم تم خیرا عما تم بہترین امت بن دوسری جگہ پہ فرمایا سنا تم بقرا میں کدالی کا جالنا تم ہم نے تمہیں امت وسط بنایا وسط بہترین چیز کو کہا جاتا جو درمیان میں ہو اور بہترین ہو اسے وسط کہا جاتا ہے یہ امت وسط ہے یہ خیر امت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مزید بکھار دیا اور واضح فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا کوئی نفونہ سبرینہ امت ان تم اکرما اللہ آپ صلی اللہ جلب سے اتنا بول ہے کہ آپ نے فرمایا تم اس دنیا میں آنے والی امتوں میں سترویں امت ہو تم سے پہلے ایک کم ستر گزر چکی تم ستر کی تعداد پوری کر رہے ہو اور ان ساری امتوں میں تم سب سے افضل ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے قریب کی دو امتیں یہود کی امت اور نصارہ کی امت جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں یہودی اور نسرانی یہ دو امتیں قریب کی ہیں ان کی مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امت ہے جوہدیوں کی انہوں نے کام کیا صبح سورج شروع ہونے سے لے کر زوال پڑھا اور پھر دوسری امت آئی انہوں نے کام کیا جوہر سے لے کر اصد تک اور پھر تم آئے اور تمہارا دورانیہ جو ہے وہ اسد سے لے کر مغرب تک اور اللہ عرب الزت نے اجر و ثواب تمہیں زیادہ عطا کرنا زیادہ اجر و ثواب تمہیں عطا کرنا تو انہوں نے یہ اللہ عرب العزت سے استفسار کیا کہ اللہ وقت تو ہمارا زیادہ ہے جو ہم نے کام کیا ہے اور ثواب ان کو زیادہ ملتا ہے تو اللہ عرب العزت کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ میں نے تمہارے اجر میں کوئی کمی کی جو تم نے کیا تمہارا عجر و ثواب تمہیں پورا دیا کہیں گے آپ نے دیا تو پورا ہے تو فرمایا جو تم نے کیا وہ میں نے پورا پورا تمہیں دے دیا اس کا عجر و ثواب یہ میرا فضل ہے ان کو تھوڑا کام کرنے پر میں نے زیادہ عدد دے دیا میرا فضل ہے جس کو چاہوں زیادہ دے ظلم تو یہ ہے کہ جس کا جو بنتا ہے وہ میں نہ دوں تو میں نے وعدہ کیا وہ نہ دوں تو پھر تو اس کی حق تلفی ہے لیکن کسی کو تھوڑے پہ زیادہ دے دوں یہ میرا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہے زیادہ فضل فرما اس امت پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور یہ امت اللہ کے یہاں بڑی عزت اور کرامت رکھنے والی تھی اس کا پس منظر کیا ہے اس کا سبب کیا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے لوگ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اس امت کو یہ شرق و فضیلت اللہ نے عطا فرمائی اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ان کے قائد اور امام اور ساری مخلوقات یعنی انسانوں کی جتنی بھی تعداد ہے اولاد آدم ان کے سب کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں آدم سے لے کر کتنے نبی آئے ہیں کل قیامت کے دن سارے میرے پیچھے اور میرے جھنڈے کے نیچے ہوں میں سب کا پیشوا اور سب کا امام ہوں آپ آب کا ابتی ہونا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن اس کا ایک اور بڑا اہم سبب ہے وہ کیا وہ یہ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم البی آئے ان سے وہ سارے نبیوں کے بعد میں آئے اور ان کے آنے پہ نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا وہ قصر نبوت جو نبوت کا محل اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کے کونے کا آخری پتھر ہے ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے نبیوں کا اللہ رب عزت نے ماحول بنایا لوگ اسے دیکھتے ایک کونہ اس کا خالی تھی لوگ کہتے یہ مکمل ہے ایک کونہ خالی ہے فرمایا میں ہوں وہ آخری کونہ جس نے آ کر نبوت کے قصر کو مکمل کر وہ آخری پتھر ہو اس محل کا جس کے آنے پہ کثر نموت مکمل ہو گیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا لیکن جو لوگوں کی ہدایت کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کا کام ہے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے یہ اللہ کے نبی کرتے رہے اللہ کے نبیوں کی رہنمائی میں اور ان کی پیشوائی میں ان کے ساتھ ہی کرتے رہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو اللہ رحمت الزت نے لکھی تھی وہ پوری ہو گئی آپ دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم رفیق اعلیٰ کی طرف چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو گئی لیکن جو آپ کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے بتایا اے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا امان صلی اللہ تاس ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جو نبی آتے تھے نبی وہ اپنے قیامت آنے والے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعمر پوری کر کے دنیا سے تشریف لے گئے آپ رفیق اعلیٰ کی طرف چلے گئے آپ اپنے قبر میں جو آپ وسلم کا روزہ ہے اس میں آپ مدفون ہیں اب جو آپ کا کام تھا دعوت کا کام اور اللہ کی, دین کی تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کا <سلام> شاہید اے میرے نبی دن ہم نے گواہ بنا کر بھیجا خوشخبری اور, اور اللہ کی طرف لوگوں کو بھلانے والا بنا کر بھیجا دن ادنی اللہ کے حکم سے بسرا جمیرہ اور آپ کو اللہ ابو عزت نے کا روشن سورج بنا کر رکھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے جو اللہ نے بیان فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی فرمایا <تصفح> نبیوں کا کام رسولوں کا کام جو ان کے پاس آتا ہے اسے آگے پہنچانا ہوتا ہے اسے آگے پہنچانا ہوتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ صدم ڈائی اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی بلغما ان جی نہیں گئی جو آپ کی طرف اللہ اتارا ہے کو پہنچاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے والا آگے پہنچا اور جو آپ کا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے سامنے جھکانا اور اللہ سے بھٹکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر اللہ سے جوڑنا انہیں اللہ کا بندہ بنانا انہیں اللہ رکن عزت کے ساتھ قریب کرنا اللہ کے قریب کرنا کہ وہ اللہ علت کے بندے بن جائیں یہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام یہ پہلے کام کون کرتے تھے اللہ کے نبی اللہ کے رسول اب کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی رسول آنے والا نہیں نبیوں اور رسولوں کا کام اس امت نے کرنا ہے یہ نبیوں اور رسولوں کا کام تھا جو وہ کرتے رہے اب وہ کام یہ امت کرے گی اس لیے یہ امت بہترین امت ہے کہ نبیوں کا کام کرنے والا ہے. یہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والی اللہ رب عرت نے فرمایا وہ کدا کا جالنا تم محتما اللہ نے تم نے بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے دین کے گواہ بن جاؤ وہ تم شہیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے دین کی گواہی دینے والے بنائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین گواہی زبان سے بھی جو آیا پہنچایا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا یتلو علیہ آیا جن لوگوں سے کی میں علم ہوں کتاب و والکمت لوگوں کو قرآن پڑھ کے سکھایا لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم لی اور لوگوں کے تزکیے فرمائے ان کی روحانی اور ان کی قلبی بیماریاں دور کی انہیں گناہوں سے اور عقیدے کی خرابیوں سے بات صاف کر کے نے بہترین انسان بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللّہ علیہ و نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اللہ کے تطبے کی طرف بلایا اللہ کی محبت کی طرف بلایا اللہ کی فرما برداری کی طرف بلایا یہ کام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی دین کی گواہی لوگوں کو دین پر عمل کر کے دکھایا اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کال تنفی رسول اللہ عصمۃ الحاث تمہارے لیے اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ عملی نمونہ ہے دین پر کیسے چلنا ہے دین پر عمل کیسے کرنا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا نماز پڑھ کے دکھایا خرچ کر کے دکھایا روزے رکھ کے دکھایا عج کر کے دکھایا اخلاق لوگوں کو برت کے دکھایا کیسا ہوتا ہے اخلاق کیسا ہوتا ہے سروف کیسا ہوتا ہے برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ و نے اس کے بہترین نمونے پیش فرمائے وعاف کرنے کے نمونے احسان کرنے کے نمونے خیرات کرنے کے نمونے مخلوق کو نوازنے کے نمونے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین نمونے ہیں رول ماڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھایا زبان سے بھی پہنچایا جو اللہ نے اتارا آگے پہنچایا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے جانے بعد یہ اب آم امت کی ذمہ داری ہے پوری امت اس کی ذمہ دار ہے کہ جو اس امت تک دین پہنچا ہے اس دین کو آگے پہنچائے جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ امت وہ کام کرے کا کام رسول اکرم صلی اللہ کا کو فرمایا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کل کہہ دیں حالی سبیلی یہ ہے میرا راستہ ادھو کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ بصیرت علم و بصیرت اور یقین کے ساتھ ادو اللہ علی بصیرت انا میں محمد اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے کہ علم و مسیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں ان کا بھی یہی راستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا بھی یہی راستہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العدت نے فرمایا ما کی لگ گئی جو آپ کی طرف داخل کیا گیا ہے آپ اس کو آگے پہنچائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا بلوی آیتن جو میری میرے مجھ سے سنا ہے مجھ سے آپ تک پہنچا ہے اس کو آگے ایک مسئلہ ہو ایک آیت ہو ایک حدیث ہو یہ امانت ہے آپ کے پاس اسے آگے مستقل کرنا بلے میری طرف سے پہنچاؤ ایک آیت ہو ایک بات ہو ایک مسئلہ ہو اسے آگے پہنچانا تو دعوت کا کام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اور تبلیغ دین کا کام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا انبلان آپ کا کام ہے دین پہنچا دے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آپ کی امت کی ذمہ داری اور یہ دعوت اللہ کا کام اور تبلیغ دین کا کام یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لگانا لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں تو تعلیفرین وجاہد ہوں بھی جہاد القبیر صورت نے فرمایا کہ کافروں کی بات نہ مانو یہ قرآن لے کر کافروں سے جہاد کرو قرآن کے ساتھ جہاد کیا ہے لوگوں کو قرآن کی دعوت پہنچانا اور لوگوں کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا قرآن کے مطابق عمل کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ جہاد ہے اور سورت اس کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ صف اٹھائیسویں پارے میں اس سورت میں ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے غذب و کتاب جنگ کا ذکر فرمایا ہے قصبے کا ذکر فرمایا جو ہماری نظر میں عام طور پر جہاد کا تصور یہی ہے کہ جنگ ہونی چاہیے کتاب ہونا چاہیے لڑائی ہونی چاہیے اور جان دینی چاہیے اور کافروں کی جان لینی چاہیے یہ جہاد ہے جہاد کی چوٹی ہے اس میں کوئی شکل نہیں لیکن صرف یہ جہاد نہیں ہے. یہ جہاد کا ایک فیز ہے یہ جہاد کا ایک باب ہے یہ جہاد کا ایک میدان ہے سب سے اعلیٰ سب سے چوٹی کا اور سب سے اونچا میدان ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان جائے اور اپنی جان بھی قربان کرتا یہ جہاد کا اعلیٰ ترین مقام ہے لیکن جہاد اس کے علاوہ بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی جہاد کرتے تھے جب ابھی تک جنگ نہیں شروع ہوئی تھی قرآن کہتا ہے سورت الفرقان میں کہ جاہد ہوں بھی جہاد الجبیر قرآن کے ساتھ ان کافروں سے جہاد کر رہا یہ بھی جہاد جہاد کا مانا اصل میں کیا ہوتا ہے جہاد کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مقصد کے لیے بھرپور اور پوری کی پوری جد و جہد اور کوشش کرتا سر توڑ کوشش کرتا کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے دین پھیلانے کے لیے دین, کے لیے دین پہنچانے کے لیے لوگوں کو دین پہ چلانے کے لیے دین پر عمل پیرا کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے اس جوہد جد و جہد کا نام جہاد ہے سورہ سورج سخت اللہ رب العزت نے پہلے کتاب کا ذکر فرمایا فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو کاتنون فی سبھی صفا جو اللہ کے راستے میں اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑتے ہیں اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں اسلام کی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور پھر اس سے آگے اللہ رب العزت نے کسی صورت کے اختتام میں فرمایا رسول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ بتار اپنے مال بھی لگاؤ اپنی جانیں بھی لگاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو نہ خیر الرق یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا یا پھر لکم جلوبت جنتری تاخیر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جنا کی عدت ذالک الفوز العظیم اللہ تعالیٰ ان رہنے کے باغوں میں تمہیں بسائے گا اور یہ ہے اصل کامیابی وہ اخرا اور دوسری وہ چیز جو تمہیں پسند ہے نصر من اللہ اللہ کی مدد بھی تمہیں نصیب ہوگی اللہ تمہارا مدد کرتا ہے وہ کریم اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی نصیب کر پائے تو جو پہلی غزب اور قتال والی بات ہے اس میں اللہ کی مدد کب شامل ہوگی اللہ کی طرف سے نصرت کب آئے گی اللہ کی طرف سے فتح کب نصیب ہوگی جب ہم یہ جہاد کریں گے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ اللہ کے مددگار بننے کا کیا مانا ہے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ کما پالا سب انساری جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو میرا مددگار بنے اللہ کے دین کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتاڑ والا جہاد نہیں کیا اوشا علیہ السلام نے کیا لیکن عیسا علیہ سلاد وسلام نے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ساتھ نہیں دیا اس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیار کیا کہ آؤ لڑنے کے لیے نکلنے نکلے انہوں نے کہا جاؤ تو اور تیرا رب جا کے لڑو فتح کر لو میں ہم بھی آ جائیں انہوں نے قوم نے جواب دے دیے اور عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کی زندگی میں یہ نوبت ہی نہیں آئی اس جہاد کی نوبت ہی نہیں آئی وہ کون سا جہاد کرتے رہے دعوت اللہ کا جہاد لوگوں تک اللہ کے دین پہنچانے کا گراف تو اللہ کے دیپ کے مددگار بن جاؤ جیسے علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف دعوت دینے میں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار کون ہے تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار آپ کے ساتھ کھڑے تو ہمراہیف ایک بنی اسرائیل کا گروہ ان کا ساتھی بنتا اور ایک دشمن بن گیا غالب آئی تو عیسی قتال والا جہاد تھا. اسی جہاد کی اللہ نے دعوت دی ہے فرمایا ہے کہ یہ جہاد کرو اور یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے سورہ الحج کی آیت پڑھی ہے آخری آیت سطر میں پارے میں اس میں اللہ آپ کو بکی سورت ہے ابھی تک کتاب کا حکم نہیں آیا تھا کتاب کا حکم مدینہ منورہ میں جا کے آیا تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا برمایا وجہ حقا جہادی اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے وجتبا اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو چن لیا ایک ہوتا ہے اللہ اکبر انتخاب کر رہا اور ایک ہوتا ہے چوز کر اجتباع کا معنی ہوتا ہے انتخاب کا مانا ہوتا ہے ایسے کر کے کسی چیز کو لے لیں اور اجتباع کا معنی ہوتا ہے چیزوں کو اچھی طرح انسان ٹٹول کے دیکھے اور جو سب سے اچھی لگے اس کو لے چوز کرے چوائس چوز کسی چیز کو بہترین سمجھ کر اسے لے لیں فرمایا تم اللہ رب العزت کا چوائس وج تباہ اللہ نے تمہیں چن لیا اور طریقہ ہے انہوں نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمان یا اللہ نے تمہارا نام رکھا مسلمان وہ سما مسلم قبل پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا اس لیے کہ جو حسلام ہے, ہے اور سارے نبیوں کا دین دین اسلام سارے نبی مسلم تھے اور اسلام کی دعوت دینے والے تھے دوسرے نبی بھی مسلم تھے عدم علیہ السلام بھی مسلم تھے ہم بھی سب مسلم ہیں مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار وہ اسما کو اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اللہ کے رسول نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے شہادت حق اللہ کے رسول نے دی ہے زبان سے بھی عمل سے بھی تم نے بھی, بھی رسول شہیدر علیہ تم تم پہ اللہ کے دین کی گواہی اللہ کے رسول نے دی ہے بتکون شہادال انداز اور تم نے لوگوں کے سامنے دین کی گواہی واقف <سؤال> نماز خاص زکات دو با تسیم بلّہ اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ سے چمتے رہے مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق ہے اسے مضبوط رکھو اس میں کمزوری نہ آنے دو اس میں صاف اور اس میں ہلال نہ آنے دو اس میں کتاب پیدا ہونے دو اس میں خلل نہ ڈلنے خلل نہ پیدا ہونے دو اس کو مضبوط رکھو مستعقبل رکھو نعم ال مولا و نعم نصیر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز تو میرے بھائیوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور آپ کے بعد یہ آپ کی امت کا کام ہے یہ کام کریں گے علماء لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کام کے کرنے میں اللہ کے رسول اکیلے لیتے یہ آپ کے سیاحا بھی شامل تھے بتائیں صحابہ شامل تھے مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا حضرت عبد الرحمن ابن او حضرت طلحہ ابن عبید اللہ حضرت عثمان ابن عفان یہ حضرت ابو بکر کی دعوت سے مسلمان ہوئے ابو بکر ان کو لے کے آئے حضرت ابو بکر سے سیکھ رضی اللہ, نبی صلی اللہ, علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کام کے لیے اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا سونا ہے الفتح کے اندر فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ اللہ دین کو غالب کرنے والے نہیں ملتے اللہ کافی ہے مددگار محمد الرسول اللہ دینا ماں یہ دین غالب ہوا ہے اللہ کے مح... رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ساتھی آپ کے مددگار بنے تو یہ دین یہاں تک پہنچا اگر اکیلے اللہ کے رسول ہوتے یہ ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو اس طرح یہ دین بھی پھیلتا اس جیت کے غلبے میں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی ان کے معامل اور مددگار اللہ پاک نے فرمایا میں نہیں اللہ وہ ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی اپنی مدد کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ آپ کا مددگار کار بنا دے. یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہو گئے آپ کا ممبر سنبھال لیا آپ کی مسلط سنبھال لی آپ کے دین کے پرچارک بن گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دین کو آگے پہنچاؤ اور پھر سیاحا نے پہنچایا اللہ اکبر وہ دین کے مبلک تھے اور دین کے تھے اور صحابہ کے بعد تابعین نے یہ کام کیا اور جب تک یہ امت یہ کام کرتی رہی ہے اللہ کی مدد اس کے شامل ہار رہی ہے اور یہ سربراہ اور کو بلند رہی ہے دنیا کی دوسری امتوں کی طرح اس امت کی اکثریت نے اپنا راستہ بدل لیا ہے لوگوں نے حکومتیں بنائی انہوں نے بھی حکومتیں بنانی شروع کر دی لوگ تجارت, لگے ہوئے, تجارت لگے. لوگ میں لگے ہوئے یہ بھی تجارت پہ لگ گئے لوگ زمیندارے میں لگے ہوئے یہ بھی زمیندارے میں لگ گئے دین ان کی ترجیح نہ رہا دعوت کا کام چھوڑ دیا بحثیتیں مجموعی کے یہ امت امتیں دعوت نہ رہی دائی امت نہ بنی مبلد امت نہ بنی علماء کے اوپر چھوڑ دیا جو علماء کام کر رہے ہیں اللہ کے بدل سے لیکن علماء کے کے ساتھ سب کے کھڑے ہونے کا دین تقاضا کرتا ہے اس لیے کہ اکیلے علماء یہ کام نہیں کر سکتا جب تک آپ ساتھ نہیں ہوں گے. ادھر سے سنیں جہاں جاتے ہیں وہاں پہنچائیں اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنی برادری میں اپنے قوم قبیلے میں اپنے اڑوس پڑوس میں جو سنتے ہیں وہ پہنچائیں اور جو سنتے ہیں وہ لوگوں کو کر کے دکھائے دونوں طرح دین پہنچانا ہے زبان سے بھی پہنچانا ہے عمل سے بھی پہنچانا ہے زبان سے بھی دین کی گواہی دینی ہے اور عمل سے بھی دین کی گواہی دینی ہے اور اخلاق سے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف پورا کرنا ہے جو اللہ سے رکھے ہوئے ہیں اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں ان کو لا کے اللہ کے سامنے دکھانا ہے اللہ کے راستے پہ لے کے آنا ہے کہ اللہ کی طرف پڑھنے والے بن جاؤ اللہ اور العزت کی طرف پڑھنے والے بن جاؤ اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ اللہ اور بلاتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائے میں اگر تم میری طرف آئے اللہ اکبر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم میری طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ایک بارشت آگے بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ تیری طرف پڑھتا تو اگر ایک ہاتھ میری طرف قریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ طرف قریب ہوتا. چل کے آتا ہے میں دوڑ کے تری ہوں اللہ اپنے بندوں کا بہت قدردان ہے بہت قدردان ہے بہت قدردار یہ جتنے ہمارے چاروں طرف رہنے والے ہیں ان کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم ان کو لا کے جھکائیں اللہ کے ساتھ ان کو جوڑیں اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے بنائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنائیں اور اس کے لیے ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود دین سیکھیں دین کا علم سیکھیں اور عمل سیکھیں سیاح کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے پہلے ہی ایمان سیکھا ایمان کیا ہے اللہ کی پہچان اور اللہ پر یقین یہ ہم نے قرآن سے پہلے ہی ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا اور پھر ہمارا ایمان بڑھ گیا اور قرآن سیکھنے کا ہمارا کیا طریقہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دس آیتیں ہم پڑھتے تھے اور جب تک ان دس آیتوں میں جو علم ہے اور جو عمل ہے پوری طرح سیکھ نہیں لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے علم بھی سیکھتے تھے عمل بھی سیکھتے تھے ہم صرف سنتے ہیں سیکھتے تھے اور سنتے ہیں لیکن پھر آگے نہیں پہنچاتے عمل کر کے آگے پہنچانا عمل کر کے دکھانا یہ ہوتا ہے مسلمان آپ جانتے جو برے صویب کا جنوبی ساحل ہے مدراس اور بلی بار اور اس کے آگے کے جزائر فارسٹ کے مشرق بحی کے تھائی لینڈ ملیشیا انڈونیشیا اور یہ سارے علاقے یہاں اسلام کیسے آیا تاجروں کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ کرنے والے مسلمانوں کے لیے جو ادھر سے لے کے مال ادھر آتے سے لے کے ادھر جاتے تھے چین اور ہندوستان کا مال لے کے جاتے تھے یہ تاجر یہ ہاں آئے ان کے مدراس وغیرہ کا جو علاقہ ہے جنوبی ہندوستان کا جو ساحل ہے سمندر کا یہاں مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام آیا ہے یہ دین کے دائی اور مبندک تھے آج جو تاجر ہے وہ صرف تاجر ہے دائی نہیں تاجر کو بھی دائی ہونا چاہیے جو جاب کرتا ہے اس کو بھی دائی اور مبلغ ہونا چاہیے جو ڈاکٹر ہے علاج کرتا ہے فزیشن ہے وہ بھی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے دبا بھی دے علاج بھی کرے اور دعوت بھی دے میرے بھائی یہ کام ہے اس امت پر جس دن یہ کام امت شروع کر دے گی اس کام پہ کھڑی ہو جائے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جائے گا اور اللہ اس کو سر اور جب تک اس کام تک کھڑی نہیں ہوگی آپ اس کو معاشی طور پر مضبوط کر دیں یہ عرب ان کے پاس کتنا پیسہ تھا لیکن دائی نہیں ہے کیا حال ہو گیا اور ہم ایٹمی قوت ہیں ایٹمی قوت ہے ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے لیکن کیا حال ہے اللہ کی مدد نہ ہو تو ایٹمی طاقت ہونا بھی کچھ نہیں بناتا کی مدد نہ ہو تو یہ دیتا ہوا سونا پٹرول بھی انسان کو کھڑا نہیں کر سکتا اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو آبادی بھی بہت بڑی آبادی بھی کچھ انڈونیشیا بہت بڑی آبادی لیکن کیا ہے صحیح اللہ حکمر کچرا ہے کچرا ہے جو سیلاب کے اوپر بہ رہا ہوتا ہے کورا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کوئی وزن نہیں نہیں ادھر پھینک دیا ادھر فیص دیا کتنا سوکھے وجود ہی باقی نہیں رہے اس لیے میرے بھائیوں وزن اور قیمت اگر بنے تو تب بنے گی جب یہ امت وہ کام کرے گی اس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو چنا ہے اگر وہ کام چھوڑ دیا تو کیئر دی. نہیں یہ کچرا اور کوڑے کا ڈھیر ہے اب یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم اس کام کے لیے کھڑے گی. اس کے لیے دین کا علم بھی سیکھے دین کا عمل بھی سیکھے دین کا علم اور دین کا عمل یہ صرف چند مسائل کا نام نہیں ہے کفول دین آمین آج ماننا اور نواز میں سب سیدھا کرنا یہ تو ہمیں بہت آتے ہیں دین اس کا نام ہے کہ گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے دین اس کا نام ہے کاروبار کیسے کرنا ہے دین اس کا نام ہے سیاست کیسے کرنی ہے دین اس کا نام ہے حکومت کیسے کرنی ہے دشمنوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے دوستوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے محلے کے ساتھ سلوک کیسے, چلنا ہے؟, ساتھ کیسے چلنا ہے؟ یہ علم بھی سیکھنا ہے عمل بھی سیکھنا ہے. اور اس کی گواہی بھی دینی ہے لوگوں کے ساتھ میرے بھائی یہ اس ابتدا کا کام ہے اور یہ سب سے اعلیٰ کام ہے ممن اصل اس سے بہتر بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے پا اور جو اللہ کی طرف دعوت دے کے لوگوں کو لے کے آتا ہے تو جو آدمی اس کی دعوت پہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں اس کو بھی حصہ دار بنا دیتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ اجر و ثواب میں اس کو بھی شریک بنا دیتے ہیں یہ ایسا کاروبار ہے یہ ایسی تجارت ہے اللہ اکبر جس میں کمی کوئی نہیں اور یہ بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے قیامت والے دن انسان کو پتا چلے گا کہ میرے ذریعے اللہ رب العظم نے اس دین کو کہاں کہاں تک پہنچایا اور آگے سے آگے چراغ سے چراغ جلتا رہا اور دھیے سے دیا روشن ہوتا رہا اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہا کہاں تک پہنچا انسان کے پاس حساب آدمی اللہ قیامت والے دن اسکار کرتے تھے تو دعوت اللہ یہ اس امت کا فارض ہے تبلیغ دین اس کمت کی ذمہ داری اور دعوت اللہ زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے دین کی تبلیغ عمل سے بھی ہے اور قول سے بھی ہے علماء کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں ممبر کے بھی وارث ہیں مسلح کے بھی وارث ہیں ان کی تو ذمہ داری ہے لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عمین اور علماء کے ساتھ آپ لوگ نہیں ہوں گے تو علماء کے میں اس لیے یہ ہم سب کا فرض بخت فرض کو پہچانیے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے غالب نہیں آ سکتا جو تمہارے مخالف ہیں پھر یہ تم پہ غالب نہیں آ سکتے کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ مدد بط... مددگار چھوڑ دے تو تمہاری مدد سے ہاتھ پھینک لے تو پھر جاؤ اپنی طاقت بن جاؤ تم دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی بن جاؤ اور سب سے زیادہ آبادی والے بن جاؤ آج بھی ہماری تعداد کہتے ہیں ایک سو پچاس کروڑ کے قریب ہے ڈیڑھ ارب کے قریب بلکہ بعض کا خیال ہے ایک سو ساٹھ کروڑ کے قریب تعداد ہے اس کے ساتھ کیا اس میں کیا اس ہے دلوقت? ہم سزا کے اندر سزا بھگت رہے ہیں امت ہاں جو لوگ ٹھیک ہیں بل تک ممتن خیر تم میں جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے یا مرون نبی المارو اللہ نیکی کو حکم دیں برائی سے منع کریں یہ لوگ ہیں کامیاب جو لوگ اس راستے میں لگے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس فریضے کو پہچاننے اور اس کو ادا کرنے اور اس کے لیے جو ضروری تیاری ہے دین سیکھنے کی عمل سیکھنے کی اور پھر اس کو آگے پہنچانے اور آگے سکھانے کی یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق ازہ فرمائے اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کام پہ کھڑا کر دے جو اللہ کے نبیوں کا کام ہے اور سب سے افضل کام سب سے افضل کام ہے دعوت اللہ کا کام اور تبلیغ دین کا کام لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا علم بھی سیکھا جائے دین پر عمل بھی سیکھا جائے اور دین کے لیے انسان وقت لگانے والا ہو جان لگانے والا ہو مال لگانے والا ہو اور اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس کو پریفر کرنے والا ہو اس کو ترجیح دینے والا ہو اس کو مقدم کرنے والا ہو سیابا کا یہی طریقہ تھا ابو بکر تاجر تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد تجارت پیچھے چلی گئی دین آگے آ حضرت عثمان تاجر تھے دھرمان اور تاجر تھے لیکن تجارت پیچھے دن پہلے آج ہم بھی ایسے بن جائیں تو ان اللہ اللہ کے ہمارے ساتھ ہو سبحان اور